اعلان ان کی طرف ہے جن مشروبوں کے ساتھ ہو چکا ہے اب اعلان ہے کہ معاہدہ توڑ دیا گیا ہے لہذا تیار ہو جاؤ سی ہو فی چل پھر لو زمین میں چار مہینے اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا دینے والا نہیں ہو اللہ ہی شلیل کرے گا کافروں کو من اللہ بڑا اعلان تو ہوگا مکے میں فی الحال اطلاع ہے اللہ اور رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حاجی اکبر کے دن وہ یہ ہے کہ بری مشرقی نو رسول ہو اللہ. اللہ مشرقوں سے بری اور اس کا رسول اگر ان چار مہینے کی مدت میں تم اگر توبہ کر جاؤ تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے اور اگر پھر جاؤ تو پھر ہم کہتے ہیں تم نہیں آجر کر سکو گے اللہ کو اللہ تمہیں ضریل کر دے گا اور کافروں کو یہ بشارت بھی دے دو کہ تمہارا تحفہ عذاب دردناک ہے ہاں وہ لوگ جو جر سے تو مشرق مگر ان سے تمہارا عہد ہو چکا ہے وہ بنو کنانا کے لوگ اور تم سے انہوں نے نقل عاد نہیں کیا کسی ایک کی امداد بھی انہوں نے تمہارے خلاف نہیں کی تو پورا کرو اپنا ان کی مدد کی طرف کیونکہ اللہ تکوے والوں کو پسند کرتا ہے جب گزر جائیں یہ مہینے حرام کے جتم جما جب پاؤ ان کو خزو ہوں گرفتار کرو ان کو فاسروہم چرنے پھرنے سے روک دو وزول ہوں ان کی کھات لگا کر بیٹھ جاؤ ہر مورچے پر پس اگر اس جپیڑے کی حالت میں وہ توبہ قائب ہو جائیں نماز قائم کریں زکات دیں تو ان کا راستہ کھول دو ان رہی ہوں اور اس عرصہ میں چار مہینے کی مدت میں اگر کوئی مشرق آپ کے پاس چلا آئے اور پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دے حتہ کہ اللہ کی کلام سن لے پھر اب لے پہنچا دے اس کو اپنے امن کی جگہ پہ وہ پناہ اس لیے دینی ہے یہ ساری قوم ہے جہلوں کی ہاں تو ہم نے جو اعلان کیا ہے کہ چار مہینے پھر چل لو تمہارا رگڑا ہم نکالیں گے وہ اگر کہ جی ہمارے ساتھ تو وعدہ ہوا تھا اتنی مدت تک کا اس کا جواب یہ کہ کس طرح مشرقی ان کا وعدہ رکھا جاتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سوائے ان لوگوں کے جن کا تم نے وعدہ مسجد حرام کے پاس کیا تھا وہ جب تک ٹھیک رہے تم بھی ٹھیک رہو ان اللہ یہ پور متفق باقی رہے باقی کفار تو کس طرح ان کو چھوڑا جا سکتا ہے حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں تو لا یار فیکم نہ انتظار کرے تم میں وادے کا علم ولا ذمہ اور نہ ذمہ داری کا یرزو نم بے فوائیں اپنے منہوں سے زبانوں سے تمہیں یہ رادی رکھتے ہیں ان کے دل بالکل بن اور اکثر ان کے حکم عدولی کرنے والے ہوتے ہیں بدکار خرید کر لیا انہوں نے بدلے آیات اللہ کے سمانن گٹیا کر کسم کے, کے پیسے پس روک گئے وہ فسد پس روک گئے وہ اللہ کے راستے سے بہت گندے عمل ہیں جو کرتے ہیں نئی انتظار کرتے تمہارے معاملے میں کسی مومن کی نہ ذمے کی نہ عہد معاہدے کی علاء قم وہ حد سے ہمیشہ نکلنے والے ثابت ہوئے عادی مجرم جن کو کہتے ہیں اگر توما طےب ہو جائیں نماز قائم کریں زکوۃ دیں تو تمہارے دینی ہی بھائی ہیں لو ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جاتے ہیں جن لوگوں کے لیے کہ وہ جانتے ہیں اور جس وقت کے وہ وعدہ اپنا توڑ چکے ہیں وعدے کے بعد اور تانے بھی دے چکے ہیں تمہارے دین کے اندر یہ تو ہوئے نا کافروں کے امام کاتل متن کو لڑو ان کے ساتھ کوئی قسمیں ان کی نہیں ہے مارو ان کو شاید کہ وہ کھلے جھل کے سیدھے ہو جائیں اللہ تو کاتل ہونا کیا نہیں ہو ایماندارو کسی دنیا بھی گرد کی وجہ سے پسو پیش نہ کرو لڑو کیوں نہیں لڑتے تم ایسی قوم تھے جو اپنی قسمیں کھائی ہوئی توڑ بیٹھے ہیں اور ارادہ کر چکے ہیں رسول کو نکالنے کا اور انہوں نے جنگ میں پہل بھی کی ہے کیا ڈرتے ہو تم ان سے اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرو گن کو تم امی نہیں لگے ایماندار ہو ہم اور لڑون کے ساتھ عذاب دینا چاہتا ہے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہے ان کو اور نصرت کرنا چاہتا ہے تمہاری ان پر اور سینے تمہارے مومنوں کے صاف کرنا چاہتا ہے اور لے جانا چاہتا ہے ان کے دلوں کے غصے کو اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس پر اللہ توجہ بھی کرنا چاہتا ہے واللہ علی ملاق کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جہاد کے بغیر ولم یا ملا حالانکہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے مجاہدوں کو تم میں سے ورم یت خدم اللہ جنہوں نے نہیں پکڑا اللہ کے سوائے اور اس کے رسول کے سوائے اور مومنین کے سوائے کوئی ولیجا چھپے ہوئے دوست واللہ اللہ خبیر ماکل ہو نہیں جائز مشرق کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسیطوں کو یا وہ تعمیر کریں تعمیر کا معنی ہوتا تو ائی جو امیرو ہوتا یا ای امرو یعنی مسجدوں کو آمد رفت کے ذریعے آباد کرنا کبھی مسجد میں آ نماز پڑھی نماز کے نام پر کبھی کسی کام مسجدوں کو آباد کرنا یہ مشرق کو جائز نہیں جب مسلمانوں کی مسجد کو مشرق آباد نہیں کر سکتا تو مشرق کی مسجد میں مومن کے ساتھ آباد کرے گا جا کے اس لیے اس کو منع ہے شاہد ہی بالکل اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر کفر کی یہ لوگ ہیں جن کے آمال سبت ہو جاتے ہیں اور جن میں ہمیشہ رہیں گے ہاں مسجد کو وہ آباد کرے جو اللہ کے ساتھ ایمان مان ہے دن قیامت کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے زکاة دیتا ہے اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتا بس یہ تو ممکن ہے کہ ہدایت پہ ہوں اجال تم سکھا یا کیا تم نے بنا رکھا ہے حادیوں کو ستوں پلانا مسجد عمارت حرام ہمارا کی تعمیر کرنا کیا ان کی مثل ہو سکتے ہیں جو اللہ ایمان اللہ پر ایمان رکھے اور دن قیامت کے اور جہاد کی زمین نہ کرے لا یس اللہ نہیں برابر اللہ کے نزدیک حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان جھگڑا ہوا تھا حضرت علی کو حضرت عباس چچا نے کہا جناب اگر تو مجھ سے پہلے مسلمان ہو گیا ہے تو اور سکا فتح کر لیا تم نے ہم بھی جس وقت تو مسلمان ہوا ہے نیکی کے کام اس وقت بھی کرتے تھے مسجد بنواتے تھے نماز روز آجات کرتے تھے جاج کو پانی پلاتے تھے ستور کی آپس میں گھول کے ہم کھلاتے تھے مسافروں کی خدمت کرتے تھے تو نے کیا کام کیا صرف لا اللہ محمد رسول اللہ مجھ سے پڑھ لیا پہلے <تصفح> اس کا جواب دیا اللہ نے کہ مشرق چاہے سارے نیکی کے کام کرے مومن آدمی کا ایمان جب ہو اس کے مقابلے میں اس کی نیکیاں کام نہیں آتی یعنی حضرت عباس صاحب ذرا حوصلے میں رہو اللہ فرماتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ولہ یہ حدل قومر ظالمین مقابلے میں اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہو دیتا اللہ دین وہ لوگ جو ایماندار ہوئے ہجرت کی جہاد ازلہ کے راستے میں کیا مالو جانوں کے ساتھ یہ تو بڑے اونچے درجے کے ہیں الا قم الفاظ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں خوشخبری دیتا ہے رب ان کو اپنی خاص رحمت سے بے رحمت دن بے تنوین تنقیر کی نئی تعظیم کی ہے بڑی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے اور اللہ کی رضا مدگی باغات وحشت کے جس میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ ان دجر و نظیم واقعی اللہ کی کے نزدیک مزدوری بڑی اونچی ہوتی ہے ایماندارو نہ بنا لو اپنے پیو دادے کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ انسٹر کو فرار ایمان اگر ان کا ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو قتل کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے صرف یہ دوستی نہ رکھو ان سے ان صحاب پر کوفرال ایمان وہ میں یہ طلحوں جو ان سے دوستی رکھے گا اور علاقہ تو فرما دے اگر ہیں باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے عورتیں تمہاری خاندان قبیلہ تمہارا اور ماں سارے کے سارے جو تم نے کمایا ہے اور تجارت جس سے جس کے اندر گھاٹے پڑنے سے ڈرتے ہو وہ کے نہ, نہ اور وہ تمہارے کوٹھے جن کو تم پسند کرتے ہو اگر یہ سارے چیزیں تمہاری اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے یہ زیادہ پسند آئے تو فتح حتا یا اللہ بے رہی انتظار کرو حے آئے اللہ دل کام الفاصی لگد را کوم اللہ دیکھو نا یہ خطاب ہے من منحصل القوم افراد نہیں مسلمین جو فتح مکہ والے تھے نا اب وہ بھی اس خطاب میں شامل ہوں گی تاکہ اللہ نے امداد کی تمہاری بہت ساری جگہوں پہ اور خاص طور پہ یوم حنین والے دن اس پر عجیب تماشا ہوا تھا تم بڑے تاجر تھے کہ ہم بہت ساری نفری ہیں کسرت ہے ہماری پھر جب ہم نے چپیڑا چرایا تو نہ کام آئی تمہارے کوئی کسرت بلکہ تنگ ہو گئی اوپر تمہارے زمین باوجود اس کے وہ کلم کھلی تھی سم ملے تم بت پھر تو پیٹ پھیر کے دور پڑے تھے سمند اللہ سکی نہ پھر اتارا اللہ نے اپنی سکین تسلی کو اوپر رسول کے اور اوپر ایمانداروں کے اور اتار دیا ہم نے کئی لشکر کئی لشکر جن کو تم نہیں دیکھتے تھے عذاب دیا ہم نے کافروں کو کا جزاؤن کافر. يتوب اللہ شاہ پھر اللہ جس پہ چاہا اس نے توبہ قبول کر لی واللہ وفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمانداروں سنو یہ مشرق جو ہے نا یہ نرٹٹی ہے پلیت نہیں ہے پلیت ہوتا ہے جو نجس ہو ما ال نجا ستو فہوا ن ہو ما ہی نجا ستو ف نجس ہو یہ ان نمن مشرق ہے اور نہ ان کی خبر ہے یہ مشرق لوگ نیری گندگی ہیں فلا یا کربل مسجد گندگیوں کو مسجد حرام کے نزدیک بھی نہ آنے دو نہ آنے دو اس سال کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایماندار یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر تم ڈرو کہ ہم اگر ارگو مسجد کے قریب آنے سے روک دیں گے تو ہماری تجارت وغیرہ جو ہے ضائع ہو جائے گی تجارت تو ہم علی خبیسوں کے ساتھ کرتے ہیں تو صوفی قبل میں پھنس لے اپنے فضل سے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا اگر چاہے گا ان اللہ علیہ قاتل اللہ اللہ لڑو ان کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نہ دن قیامت پر نہ اللہ کے حراموں کو حرام سمجھتے ہیں نہ الرسول کے حراموں کو حرام سمجھتے ہیں ولا یہ دین الدین الحق اور نہ دین حق کو دین حق سمجھتے ہیں یعنی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب حق تا کے وہ اپنے ہاتھ سے دیں جزیہ وہ ہم ساون ہو کر دیں وکالت یہود ازیر نبی اللہ چوتھی علت یہ ہے کہ ان کے جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں عیسا مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں ہیں ان کی صرف منہ کے بکواس ہیں یوزا مشابت رکھتے ہیں پہلے کافروں کے ساتھ الحم اللہ اللہ غرق کرے یوفکو کیسے الٹے پھیرے لیے جا رہے ہیں احبار ہم کر لیا انہوں نے اپنے احبار کو اپنے روبانو پیروں مولویوں کو رب بنا دیا اللہ کے بغیر والمسیح ابن مریمہ اور مسیح بیٹے مریم کو انہوں نے رب بنایا ہے حالانکہ نہیں امر کیے گئے تھے اللہ وزو اللہ مگر صرف یہ کہ ایک اللہ کی مابود اعتبار نہیں ہے لا الہ ہو. سبحان ہو اما یوشے کو ابن ثابت نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے مشروخ اس وقت ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو تو کبھی رب نہیں بنایا تھا اور اللہ پاک کو فرماتا ہے کہ رب بناتے تھے ہم نے واللہ کبھی کسی بزرگ یا ولی کو رب نہیں بنایا تو اللہ نے ہمیں الزام کیوں دیا رسول اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے مولوی جس چیز کو حرام کہتے تھے تم کیا کہتے تھے ہرام اچھا تمہارے پیر جس طرح جس چیز کو کہتے تھے حرام جو تم بھی کہتے تھے حرام ان کے پیچھے چلتے تھے نا یعنی حرام حلال کی شریعت تم نے مولویوں کے ہاتھ دی ہوئی تھی ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے اللہ کریے فرماتے ہیں پھر یہی رب بنانا ہے کسی مولوی یا پیر کو کسی سردار یا وزیر کو حرام حلال کا مختار محکم حاکم بنانا کہ جس طرح جس چیز کو وہ حرام کہہ دے حرام ہے جس کو حلال کہہ دے حرام ہے یہ اس کو رب بنانے کے قابل ہے اس لیے اللہ نے تمہیں الزام دیا ہے جو بد آتی تمہارے اندر تھی یریدون دون آئی نور اللہ ہاں یہ مشرق ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی توحید کے نور کو اپنے منہ سے پھوکا دے کے اڑا دیں بھیا अब اللہ اللہ انکار کرتا ہے مگر صرف یہ چاہتا ہے اللہ اپنا نور توحید کا پورا کرے چاہے کافروں کو پسند لاؤ ہو رسول وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر لے یوں سے کل لے تاکہ ظاہر کر دے اس کو غالب کر دے اوپر سارے کے سارے دین کے وار حل مشرق اگر مشرق نبی بھی مانے ایمانداروں یہ مولوی اور پیر ان کے جو ہے بڑے گندے ہیں بہت سارے ان کے آبار مولوی اور پیر کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کسی کو کہتے ہیں کنڈے پکا لے آؤ کسی کو کہتے ہیں سان کے لے آؤ کسی کو کہتے ہیں کھاج کھجر کی میٹھے من پکا کے لے آؤ کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ باتل طریقے سے یہ مال کھاتے ہیں وہی شدھ غمان سبی اللہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ روک رکھیں وہ اللہ کے خالق سے خال یکنزون راستے یہ پیسے اور دولت کٹھی کرتے ہیں وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونا چاندی کا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دو اس دن تپایا جائے گا اوپر ان کے وہ ان کا سیور گھنے گٹے نار جہنم میں پھر اس کو ڈال کر توق بنایا جائے گا فَتُقْفَا بِحَاجِبَاہُمْ داغے جائیں گے ان کے متھے اور ان کے پہلو وَزُهُورُمْ اور پیٹھے اور کہے گا لَحَا مَا کَازَا مَا کَنَزْتُمْ یہ ہے جو تم خزانہ جمع کر کے اپنے سامنے رکھتے تھے فَزُوكُو مَا فُنْتُمْ تَقْرِزُو اب چکھو اس خزانہ خزانہ کا بزاں ع شہور ہے میرے پیغمبر یہ نسیب والی عادت جو مشرقین کی ہے یہ بھی توڑو گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک تو ہے نا بارہ کتاب اللہ اللہ کے لکھت میں جس دن سے اللہ نے بنایا آسمان و زمین اربات ہو چار ہیں حرام کے مہینے محرم ذلحج اور رجب محرم کے چاندی سے ذالک دین القیم یہ ہے قانون مضبوط دین القیم یہ ہے قانون مضبوط فلا مفی نان پساؤ اپنی جانوں پہ زیادتی کر کے ان پہ ظلم نہ کرو مشرقین کے ساتھ سارے کٹھے ہو کے لڑو جس طرح کہ وہ تمہارے ساتھ کٹھے ہو کے لڑتے ہیں یقین رکھو اللہ متقینوں کے ساتھ ہے یہ ادھار کا مہینہ بنانا جس طرح مشرقین کی عادت ہے یہ کفر میں اور زیادتی ہے یوزلو بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں ان سے کافر یو ہلو حرامن ایک مہینہ حرام کا جو ہے دوسرے مہینے سے بدل کے دیتے ہیں اور اس میں جنگ شروع کر دیتے ہیں بر منو آمن دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں دوسرا کوئی مہینہ چن لیتے ہیں تاکہ برابر کریں گنتی ما حرام اللہ اس حرام کے مہینوں کی ہلو پس بے ہرتی کرتے ہیں اس کی جو اللہ نے حرام کیا ہے اس طرح کرتے تھے کہ یہ چار مہینے کے بدلے دو چار مہینے گنتی کے کر لیں تو ان کے آن اندر ہم نہ لڑیں گے اور ان مہینوں کے اندر لڑائی شروع کر دیں گے ایمانداروں کیا ہو گیا تم کو یار ایزا کیونو جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو مار کے بیٹھ جاتے ہو زمین پر ہم جی اب سوچیں گے اور کریں گے اور کریں حصہ کال تم بوچھل ہو جاتے ہو زمین پر وہ کیا تم راضی ہو حیات دنیا پر آخرت کے بدلے نہیں حالانکہ سمان حیات دنیا کا آخرت کے مقابلے میں اللہ قبی مقابلہ اللہ تن اگر تم نہ نکلے عذاب دے گا تم کو عذاب داد نہ اور تبدیل کر دے گا تمہارے سوا دوسری قوم اللہ پاک بلا تصر و اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے ولہ اللہ کل شین قدیم اللہ حاشف اگر امداد نہ کی تم نے دین توحید کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ کی تمہیں اگر امداد نہ کی تو کوئی بات نہیں اللہ پہلے امداد نہیں کر چکا جب نکال دیا تھا اس کو کافروں نے اس حال میں کہ دو میں دوسرا تھا سان یا اس حال میں کہ دو کا دوسرا تھا اس اسما جب دونوں غار میں تھے تو کہا ابو بکا صدیق نے اللہ حزن ان اللہ کہا لسائب ابو صدیق کی خاطر نبی پاک نے کہا تزن ڈر نہیں ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے اگر دو ہم ہیں تو تیسرا اللہ پاک ہے چنانچہ اتار دیا اللہ نے اپنی سکینت اور تسلی کو محمد پر صلی اللہ بین طرح اور طاقت بنا دی اس کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے اور بنا دیا کلمہ اللہ نے کافروں کا ہیٹی وہ کل مت اور اپنا کلام جو بلند بنا دیا و اللہ عزیز اللہ زبردست حکمت والا ہے نکلو نکلو میدان میں خفافن چستی سے و شکالن بوجھل ہو کر یا حید موالکم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں زالکم خیر اللہ تمط دیکھو نا لو کا نا ارغن قریب عام خطاب کے بعد خاص خاص منافقین پر پاس ہے اگر ہوتا نا یہ جہاد کا سفر نزدیک نزدیک یہ سفر بھی ہوتا آسان تو یہ حرامی لگتا بولتا کے پیچھے چڑھ پڑتا کہتے ٹھیک ہے جناب چلو جی ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ ہے ولا کن بادت الحم الشوکا مگر دور دراز ہو گئی ان کے اوپر مشقت اٹھانا پھر ہم کیا کہتے ہیں قسم اٹھا کے کہتے ہیں رسول اللہ جی آپ نے کہا ہے جی جہاز پر چلنا لوستانہ اگر ہماری یہ استعداد ہوتی نا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل پڑتے البتہ ہمارے ذمے کو وظیفہ لگاؤ یا عبادت لے لگاؤ تو ہم مسجد کی پھولیاں یا چٹائیاں بالکل صاف کر دیں گے یہ یہ جو لڑائی کا مسئلہ ہے نا یہ بڑا برا ہے لوستتا اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ضرور ہم آپ کے ساتھ چلتے یہ لیکن ہلاک کرتے ہیں یہ ایسے بکواس کر کے اپنے آپ کو واللہ یعلمو اللہ خوب جانتا ہے کہ ہے شاہ جہانی کوڑے اف اللہ افلاہ اچھا آپ سے ایک پارٹی آئی تھی اجازت لینے کے لیے جس طرح یہ ہے گزرے انہوں نے پیش کی کہ ہمارا یہ طریق کار نہیں ہے جی ہمیں یہ جنگ لڑانا پیشہ کسی نے سکھایا ہم وظیفے تو گھمکار چڑھا دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں اور اب اس لیے ہمیں کوئی دن سیکھنے کے لیے ٹرائی کے لیے دیں تو پھر ہم جائیں گے فی الحال ہم معذور ہیں ہمیں اجازت دیں آپ نے فرمایا چلو اجازت ہے چلو اس دفعہ نہ آؤ اللہ فرماتے ہیں او اللہ تینو معاف کرے لما دن تلاؤ نو کیوں اجازت دیتی یتبین کا جب تک تمہیں معاملہ ظاہر کھل کے نہ ہو جاتا کہ یہ واقع سچے ہیں اس وقت آپ نے کیوں اجازت دی اور جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چل جاتا کہ فلاں جھوٹا ہے فلاں سچا ہے آپ نے کیوں دی بہرحال میں نے یہ کہا تو ہے پر اف اللہ کا میں نے معاف پہلے کر دیا ہے نہیں اجازت مانگتے وہ لوگ آپ سے ایسے مشکل وقت میں جو ایمان لائے امر اچھے کیے ہیں اور فیس کی لی اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کرتے ہیں مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ واللہ علی من ملطف میں کہتا ہوں میرے پیغمبر ایماندار آدمی اتنے آرے وقت میں تم سے اپنی مجبوری ظاہر کر کے قتل کوئی لے گا اجازت وہی لے گا جو تو تخم تو لیتے ہیں آپ سے اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا آخرت کے ساتھ نہیں ہوتا ان کے شک میں پڑے رہتے ہیں وہ فی میں شک میں یا دل ہو جاتے ہیں ایک دل ان کا رہتا ہی نہیں ہے اگر ارادہ کرتے خروج کا تیرے ساتھ تو پہلے تیاری کر لیتے تیاری کرنی لیکن اللہ نے یوں سمجھو کہ پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا اور زمین ذرا ٹھکیل ہی دیا ہے ان کو وکیلت کو خود مال قائدین اور ان کو کہا گیا بیٹھ رہا بیٹھ جانو کے لیے انشاءاللہ بیٹھے رہو لو ہر عجوفی کو اور حقیقت یہ ہے کہ شکر کرو تمہارے ساتھ وہ نہیں حرام ہے. اگر وہ نکلتے تمہارے ماں ما, ما زادوکم نہ بڑھاتے تم کو اللہ خبال کی رسی طرح کمزور کر دیتے خبال کی رسی کی طرح خبول کر دیتے وَلَا أَوْزَوُ خِلَالَكُمْ اور تمہارے اندر ریشہ دوانیاں دوڑاتے یبغونکم الفتنہ اور تلاش کرتے تمہارے لئے فتنہ کوئی نہ کوئی شر ضرور ان سے اندر پائی جاتی وَفِیْكُمْ سَمَّاعُونَ الْحُمْ اور تمہارے اندر ان کے لئے سننے والے بربوت بھی ہوتے سمعونہ جو تمہاری باتیں سن کے کچھ بڑھا گٹا کے ان کے پاس لے جاتے تم پہ بدوانیاں لگتی اللہ, علیہم اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے جانتاگا الفتنا تھا میں قابل پہلے بھی وہ شرارت کر چکے ہیں اے بتاغا بول تھا پہلے بھی وہ تلاش کر چکے ہیں فتنہ کئی مرتبہ تمہارے لیے وہ ابو لقل امورا اور الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں تیرے لیے بات کچھ ہوتی ہے وہ کچھ آ کے بیان کرتے ہیں الحق کہ اسلام کا غلبہ آ گیا اللہ کا امر ظاہر ہو گیا مگر ان کو پسند نہیں ہے ہو من من يقولو اور کئی خبیس ان میں سے یہ ہے کیا کہتے ہیں اے زلی مجھے اجازت ہو رہی جی حضرت یا رسول اللہ داری چومنا نبی علیہ السلام کی کندھے پہ اور کہنا آپ کی پیشانی بڑی چمکتی ہے آپ کا یہ مول نبوت بڑا آلہ ہے سارا کر کے کیا کرنا جی میں آیا ہوں ذرا اجازت لینے کے لیے اس دفعہ میں جہاز جی پہ نہیں آ سکتا ولا تفتنی کیوں جی ذرا میرے اندر عشق کا مر گئے وہاں عورتیں ہوں گی سونی سونی میری طبیعت بھی چل جائے گی کو <laughs> کتے مجھے فتنے میں نہ ڈالو خام خام میری آنکھیں ادھر لگ جائیں گی اور سارا کچھ تو نظر میں ہوتا ہے پھر دل بھی پھڑک پڑیں گے میرا خیال ہے آپ اس فتنے سے مجھے بچا لیں اللہ فرماتے ہیں اللہ پھر فتنا تیسا کا تو اسے شاء اللہ کہ برباد ہوگا جہنم علم تو تم بالقافری جہنم بڑی میں لے رہی ہے کافروں کو سنا تم تسو اگر پہنچ جائے نا آپ کو کوئی اچھائی غنیمت کو برا لگتا ہے وہ انتصب کا مصیبت اگر آپ کو مصیبت پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ خدنا واقعی ہم نے پہلے اپنا بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا ہم اگر محمد کے پاس جاتے تو ہمارا ستی اناس بھی ہو جاتا وہی تب وہ ہم فارے بڑے خوش ہو کے آتے ہیں کل نہیں اسی بنا اللہ ما کتب تو فرما دے نہیں پہنچتا ہم کو کوئی تکلیف بھی مگر جو کچھ اللہ نے فرض کیا کیوں؟ وہ مولانا ہمارا سر پرست وہی ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایماندار کرتے ہیں کل ہر طرف رسون ونا ہو موزیو منافقو ہو نہیں انتظار کر رہے تم ہمارے لیے مگر دو نیکیوں میں سے ایک نیکی اگر ہم ہار گئے تو بھی ہمیں اجر اجر ملے گا اور اگر غالب آ گئے تو بھی اجر ملے گا یہ شہادت ملے گی یا غازی بن کے آئے گے ہم بھی تمہاری انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جلدی ان کو اللہ کا عذاب آئے یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے فتربس پس انتظار کرو انکم تربس ہوں تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کل انفے کو فراہم تو فرما دے خرچ کرو خوش ہو کے نا خوشی سے بہرحال اللہ قبول نہیں کرتا لئی ہوتا میرے کو ان نہ اللہ کے حکم سے ازلی کیا کرنے والی قوم کے صدقے بھی قبول نہیں ہوتے ماں منا کس چیز نے روکا ہے ان کو کہ ان کا سب ان کا سڈکات اور خرچے جتنے قبول کیے جائیں صرف اس چیز نے روکا ہے کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پہ آتے ہیں تو انگڑا یا توڑ توڑ کے ہم کو قوم کسالا یا پھن بن کے آتے ہیں حرام دے بلا یون فکون اللہ کار نہیں خرچ کرتے مگر صرف دکھاوے کے لیے اور ناپسندید کی حالت میں فلا تو ہو جائے بکام والو یا اللہ پھر تو نے ان کو مال کیوں زیادہ دیا ہے جتنا کوئی تم آپ کو زیادہ پھونکتا ہے تو اتنا ہی ان کو مال زیادہ دیتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جب تیرے حکم کی عدو کرتے ہیں تو اللہ تو ان کو تباہ کر دیتا یہ بھوکھا ننگا کرتا وہ مانگتے پینتے اور بھی مانگتے پھر رہے پھر رہے ہوتے اللہ فرماتے ہیں نہیں آپ کو تاجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد یہ اللہ اس لیے ان کو مال اولاد دے رہا ہے تاکہ عذاب دے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کو تباہ و برباد کر دے اور چلے جائیں روح ان کے موت کے وقت اس حال میں کہ وہ کافر ہوں پزحہ کا آنفوس ہوں وَيَعْفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمَاغْلَ مِنْكُمْ قسمیں کھاتے ہیں جب آپ جنگ سے لوٹ کے آئے نا تو وہ قسم کے کھاتے ہیں اللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم مین کم ہاں میں اپنا سمجھو بالکل ہم تیرے غلام ہیں وما منكم ان کی قسموں پہ اعتبار نہ کرنا وہ تمہارے نہیں ہیں ولا کن قوم ان مگر ایسی قوم ہے جو کو جھوٹ بول کے مختلف بکواسات کرتے ہیں لو, لَوْ يَجِدُونَ یدون یہ آپ کو پتا نہیں کہ جب جنگ کا موقع ہونا اگر پا وہ کوئی بل جان سر لکا چھپانے کی جگہ او مغارات یا کو غاریں ان کو مل جائیں او مدخلن یا گھسنے کی جگہ مل جائے تو ضرور حرام یہ ادھر مر جائیں گے وہم یج مہون مر کے بھی نہ دیکھیں گے وہ وہ اتنے ذلیل ہیں من ہم من یلم زکا دوسرا قسم ان خبیصوں کا ان میں سے جو چمٹے رہتے ہیں آپ کو صدقات کے معاملے میں اور ہی ہاں ہمارا حق ہی بنتا ہے وہ علم یو تو اور ان کو تو کچھ نہ دے استعمال ایمانداروں کے ساتھ تو ساری مصیبت ہے کوئی نہ کوئی دے دے تو زبان نکال کے کہیں گے کہ ماشاء جی ہم آپ کے جو ہیں اس لیے ہمیں آپ کو آپ نے دے دیا ہے اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو عزا ہم یا مسلمان تو روٹی چنگی نہیں دیں انہوں کو جا آدمی تو اخلاق کوئی نہیں رہتا صو بیٹھے رہا ہیں آجیں تندور تے کتے بیٹھے ہو جے اِنہ صادق کے اِنہ صادق ویکھے نہیں بادشاہ اس کا اخلاق کوئی نہیں ولو ان ہم رضوا ما اتاهم الله اگر وہ راضی ہو جاتے جو کچھ اللہ ان کو دیتا اور اللہ کا رسول اور یہ کہتے ہسب اللہ, اللہ اللہ ہمیں کافی ہے ان قریب دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور رسول اس کا <بُون> ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اگر یہ کہتے نا تو اللہ کے دربار میں ان کا بڑا مرتبہ ہوتا جذا بڑی اچھی ہوتی ہے اور پھر یہ بھی قانون سمجھ لو کہ جو بھی خوش آمدید ٹٹو کوئی آ اس کو آپ دیتے رہیں یہ مسئلہ کوئی نہیں جن پر فرض ہے خرچ کرنا وہ یہ ہے ان سدوقات الفقرا فقیر لوگ مسکین اور زکوٰۃ کا مال اگاڑنے والے وصولی کرنے والے ول ملفت قلوب ہوں اور ان جن کے دلوں کو اس طرح پھیرنا اسلام کی طرف ان پر خرچ کرو وہ پھر اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے ونغار مینا اور چٹی جن پہ لا گئی وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اپنے سبیل اور مسافروں میں فریض اللہ یہ فرض ہے جن پہ خرچ کرنا ہے ولہ علیہ الحکیم اللہ جاننے والا ہی والا ہے اب تیسرا قسم سمپلیتوں کا کیوں ان میں سے وہ ہیں نبیا جو نبی کو ہمیشہ اضافہ وہ کس طرح اس طرح منہ کر کے بیٹھ جانا آؤ بھائی دو چار باتیں کریں سنو نا یہ جب مال غنیمت کا تقسیم کیا جاتا ہے نا یہ اللہ کا رسول کو جو کوئی آ کے کہہ دینا محبوجہ ہے تو اس کو حصہ دیتا ہے ہم صوفی لوگ ہیں ہم کسی کی محنت کرتے نہیں اس لیے ہمیں پوچھتے گول ہر کی بات سن لیتا ہے محمد یقون ہو یہ از میرے کان ہے جو کوئی بات کرتا ہے نا کی بات مان لیتا ہے دیکھو نا فلاحے نے ہمارے بارے میں کہہ دیا کو کہ یہ منافع کا یار سولہ تو ہم سے روک پھیر لیا کچھ ہماری بات بھی تو سننی چاہیے نا ہم سے بھی تو پوچھیں نا یا رسول اللہ کہ کیا واقعی تم منافق ہو یا نہیں تو ہم اتنی قسمیں کھائیں گے کہ مومنوں کو اپنے ایمان میں بھی جگہ جائے گا مگر ہم سے پوچھتا کوئی نہیں ہم کیا کریں کل حق و خیر اللہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر ہر کسی کی بات سن لیتا ہے تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے خیر اللہ قوم یو مینوبل اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوں مینو ایمانداروں کی بات سنتا ہے مانتا ہے اور نری رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہے اگر رحمت نہ ہوتا تو جس طرح تمہاری شکایت کرتے تھے نا یہ منافق کا ہے تو تمہیں اب تک الٹا لٹکا دیتا یہ رحمت ہے کہ تمہاری شکایت بھی سنتا ہے تمہارے پکوان بھی سنتا ہے تمہاری کوتاحیاں بھی سنتا ہے پھر بھی تمہ کچھ نہیں کہتا رسول اللہ جو اللہ کے رسول کو یاد دیتے ہیں دیتے ہیں عذاب علیم وہ عذاب ان کے لیے دردناک ہوگا کچھ لکھ لو لرزو کو کہتے ہیں جو بات بھی کرتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے, ہے کہ ان کو راضی کریں اگر دار ہو تو بے ایمان لوگ بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیا وہ یہ جانتے نہیں تاکیق جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرے تو ان کے لیے جن ہمیشہ رہیں گے یہ المنافقون منافق رہ جاتے ہیں منافق لوگ کہیں اتارا نہ جائے ان پر کوئی صورت جو خبر دے ان کے دلوں کے روک کی تو فرما دے تحسی ہو خوب مسخرہ کر لو ان اللہ مخجم ماتا ضرور اللہ ضرور اس نفاق کو ظاہر کرے گا جو تمہارے اندر ہے اگر تو ان سے پوچھے نا تو کیا کہیں گے جی ہم تو ویسے دل لگی کر رہے تھے گنہ نخوض و بس یہ سہری سوچ وچار اور دل لگی کر رہے تھے تو فرما کیا اللہ اور اس کی آیات اور رسول کے ساتھ تم اس کرتے ہو لا تعتذرو جھوٹے گزر بانے مت کرو تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد کفر تم تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد اور تم ہو مرتا ان ناف لا تذر وقت کفر تم باز اب اگر ہم ایک ٹولی کو معافی کر دیں تو دوسری ٹولی کو تو خامخا مخواہ حساب دیں گے کیونکہ وہ گجرگ ہیں چوتھا سن ان کے لیے حکم یہ ہے کہ باہر والے لوگ جو ہیں ان سے جنگ کرو اور مدینے کے منافقین کو فی سمجھاؤ یا مرو نہ بل من کر و ین ہو نہ وہ توحید سے روکتے ہیں اور شرک کو پھیلاتے ہیں وہ یک بزو نہ ہاتھ کی مٹھی کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ نہ کریں نس اللہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا نہ سے یہم اللہ نے بھی بے پرواہی کر لی ان المنافقین نہ ہم تاکہ ایک منافق لوگ وہ یہی حقیقت میں کالم درجے کے فارق کا کافر ہوتے ہیں وعد اللہ المنافقین وعدہ کیا ہے اللہ نے منافع مردوں سے منافق عورتوں سے کافروں سے کہ جہنم کی آگ ہمیشہ ان کے لیے جلتے رہیں گے یا ہس ان کو یہی کافی ہے کہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں تو اللہ دوسرا فتویٰ ان کے یہ ہے کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہے والم عذاب و مقیم ان کے لیے عذاب ٹھہرنے والا ہوگا کلین قبل کو مثل ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں تم سے پہلے والے جو ہیں اتنے کافر تم نہیں ہو جتنے وہ تھے قوت و اکثرام والن طاقت کے لحاظ سے بھی اور مال اولاد کے لحاظ سے بھی فسٹ کم اپنے حصے کا نفع انہوں نے اٹھا لیا فم تھا تو بےخلاقے کو اپنے حصے کا فائدہ تم اٹھا لو کماستمتا تھا من قبل کو جیسا کہ نفع اٹھایا تھا پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا بخوض تم تم بھی باطل پرستی میں سوچ لو جس طرح پہلے باطل پرستوں نے سوچا تھا حال بس امال ان کے سارے زائے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی ہیں حالانکہ خسارے میں پڑنے والے کی کیا ان کے کی پاس خبر نہیں آئی پہلے لوگوں کی قوم لوہن یعنی قوم لوہ کی آد کی سمود کی قوم ابراہیم کی صحاب مدینہ مدین والے لوگوں کی ول اور وہ الٹی ہوئی بستیاں اتفلوم بلب نات آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلیل لے کر پر فما کان اللہ علیہ پھر اللہ تو نہ ہوا نا جس نے ظلم کیا ان پہ ہاں لیکن اپنی جانوں پہ آپ ظلم کرتے تھے نمنات مومن مرد عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں امر کرتے ہیں وہ معروف کا توحید کا اور منع کرتے ہیں شرک سے قائم رکھتے ہیں نمازوں کو اور دیتے رہ جاتے ہیں زکوٰۃ کو وہی ہوتی ہوتی اون اللہ ورسولہ اور بات بات پہ اللہ رسول کی غلامی کرتے ہیں اولا کا سع الحم اللہ یہ یقینی ہوئی لوگ ہیں جن پہ اللہ خاص رحمت کرے گا ان اللہ عزیز اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مرد و عورتوں کے ساتھ کہ ان کے لیے جنات ہوگی ہمیشہ اس میں رہیں گے جس کے اندر نیچے نہریں بھی چل رہی ہوگی گی وہ اور پاک پاک کوٹڑیاں ان کو ملیں گی فی جنات یاد ہمیشہ والے باغوں میں اور اللہ کی رضا مندگی اکبر یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے زیادہ کا حل فوج النسیم یہی کامیابی ہے اب دیکھیے اے میرے پیغمبر لڑائی کرو کافروں اور منافقوں کے ساتھ یہ امر عباہت کا ہے جاہے دل کو فاراول منافق کو مارنے کا حکم نہیں ہے مگر جب منافق کا کفر کی حد تک کھل کر نفاق ہو جائے اس وقت اس کو مارنے کی اجازت ہے دل کفار شہاد کرو کافر سے مغلظ علیہم سختی ڈالو پر ٹکانا ان کا جہنم ہے و بھی سل بسی کیوں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ ماں کا لو ہم نے کچھ نہیں کہا اسلام کے بارے میں حالانکہ تاکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور کافر ہوئے ہیں اسلام کے دعوے کے بعد وہ ہم یا نالو اور مشورہ قتل کا انہوں نے کیا ہے جس تک قتل پہنچ بھی نہیں سکتے پھر ان کو دشمنی کیا ہے وہ مانا نہیں وہ انتقام لیتے صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اور رسول اللہ نے اللہ کے فضل سے ان کو غنی اور دولت مند کر دیا ہے بہت بڑا مال غنی مت دیا ہے خیر اللہ اگر وہ توبہ صاحب ہو جائیں تو ان کے لیے اچھا ہے اور اگر پھر جائیں تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک ہوتا ہے کافر کافر کی سزا تو دنیا کے اندر نہیں بلکہ قیامت کے دن ہوتی ہے مگر کفر کے علاوہ جب دوسری بدماشیاں ساتھ کرے بندوں کا حق کھائے یا ایزا اس کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے نصیر نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ مددگار ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو اللہ سے جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو رسدہ کرنا ہم ضرور تصدیق کریں گے اور سارا مال خرچ کریں گے اوالان کو میں نے اور ہوں گے ہم بڑے نیک وکار لوگوں میں سے فلما من پھر جب اللہ نے دے دیا اپنے فضل سے ان کو تو بڑے بخیل ثابت ہوئے وہ طلو بالکل مکر گئے وہ مور ضور اور بالکل بے پرواہی کرنے والے تھے ف پیچھے لگا دیا ان کے اللہ نے نفاق کو ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے یہی نفاق رہے گا یوم یل کو اخلف اللہ ما کیونکہ انہوں نے کئی مرتبہ خلاف کیا ہے اللہ کا جتنا وعدہ کرتے تھے سب وعدے کو توڑ دیتے تھے وہ بے گا اور اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے ہمیشہ کیا نہیں انہوں نے جانا کہ اللہ ہی جانتا ہے ان اللہ یہ انہ کا مدخول جو اللہ ہے یہ ہے مبتدا کے مقام پر یا اللہ مس رحم یہ اس کی خبر ہے جہاں مبتدا اور خبر دونوں مار ہوں وہاں حسر کا معنی ہوتا ہے ان اللہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے چھپے رازوں کو اور ان کی ظالمانہ سرگوشیوں کو اور اللہ ہی ہر قسم کے غیبوں کو جانتا ہے اللہ دین یل وہ لوگ یلمزون مضون جو نکتہ چینی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر یعنی ایمانداروں پر کہ لو جی یہ تو سارا مال لڑھائے جا رہے ہیں صدقات کے معاملے میں ولدین اللہ جہ اور ان لوگوں پر بھی مسخرہ کرتے ہیں نقطہ چینی جو نہیں پاتے مگر صرف اپنی محنت کا پھل یس کروں پھر مسخرا کرتے ہیں ان سے سخیر اللہ, اللہ ہی ان سے اسی طرح ناشائشتہ حرکات کے بدلے میں مسخرا کرے گا و لحم عذاب ان کے لیے عذاب ہے دردناک ایسے لوگ اگر مر جائے نا لهم تک لحم لهم چاہے تو ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے حتیٰ کہ ستر مرتبہ بھی معافی مانگے فلن پھر اللہ ہر گز نہیں معاف کرے گا ان کو اللہ کیوں کا فروغ اللہ و رسول انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ول یہ دل قوم الفاظ کی اللہ قتل کامیاب نہیں ہونے دیتا فاسق قوم کو فارح المخلف ہو اب یہ ساتواں قسم ہے پیچھے رہ گئے پیچھے رہ گئے اللہ کے غذب کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے بے مکادم خلاف رسول اللہ ساتھ بیٹھ رہنے کے رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد وہ کرے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ مال اپنے اور جانوں کے ساتھ جہاد کرے اللہ کے راستے میں بلکہ دوسروں کو بھی کہتے تھے لا تن فرو فل ہر رہے نہ نکلو تم یار اس گرمی میں تو فرما دے جہنم کی اس سے زیادہ سخت ہے مگر یہ بے وقوف ہے سمجھتے نہیں پل یز حقوق چاہیے کہ ان کو تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئیں کیونکہ ان کو رونا زیادہ نصیب ہوگا جیسا امباکانو یکسب ہو فن رجا کلائے فتح جب آپ جنگ سے واپس آتے ہیں نا ایک ٹولے کے پاس خروج پھر کہتا ہے جی پہلے تو میں نہیں آ سکا اب آئندہ کے لیے ہمیں اجازت دیں فکول آپ فرمائیں ہر گز نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی اور میرے ساتھ ہو کر کبھی لڑو ہی نہیں کسی دشمن سے کیوں تاکہ تم پہلی مرتبہ چونکہ ڈیٹھ بن کے بیٹھ رہے ہو پکو دو مال خالفین اب بھی تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہو ولا تو اور آخری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی مر جائے سور تو لا لات ان کے لیے قطن دعا نہیں کرنا ولا تکم قبر ہی موت کو یاد کرنے کے لیے ان کی قبروں پہ بھی کھڑا رہی ہونا تاکہ دوسرے لوگ بھی شبہات میں نہ پڑے ان نہ فروغ اللہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مرے تو اسی طرح حکم عدولی کر کے مرے پلا تو جب کا اموال میرے پیغمبر آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کی مال اور اولادیں اللہ کا اصل ارادہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے اور نکل جائیں ان کے روح اس حال میں کہ وہ کافر ہو جائے یعنی کافر ہو کے مرے ویزا ان ضلع سورت جس وقت اتاری جاتی ہے نا کوئی سورت جس میں کوئی حصہ نادر کیا جاتا ہے قرآن کا اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ عامر بلّہ اللہ کو مانو اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ مل کے اسی وقت یہ بے ایمان اجازت لینا شروع کر دیتے ہیں چنگی بھلی طاقت والے ان میں سے اور پھر کیا کہتے ہیں زرنا من ہمیں معاف کرو چھوڑ دو ہم جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں نا ان کی سنگت میں رہ کے ورز و وظیفہ کرتے رہیں گے ہمیں خامخواہ طگ نہ کرو ہمارے وہ چلے ختم ہو جائیں گے رزو گئی مل خوال یہ راضی ہیں اس بات پہ کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں مال خوالف خالفتون کی جمع یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اس لیے مہر مار دی گئی ہے ان کے دلوں پر فارملہ یفقول وہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کھل کر یاد کر رہے ہیں اپنے مال و اپنی جانوں سے الا قلوم خیرات یہ ہیں جن کے لیے ساری فلاحیاں ہیں وہ الا قمر مفلوم یہ لوگ دونوں جانوں میں کامیاب ہیں تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہیں جاری ہے ہمیشہ رہیں گی اس میں یہ بڑی کامیابی ہے آ گئے ہیں اب جھوٹے عذر بہانے کرنے والے محض روٹھے ادھر بہانے کرنے والے دیہاتی قسم کے لوگ وہ آ گئے جی ہماری کھیتیاں جل رہی ہیں ہم دیہاتی لوگ ہیں اور یہاں کو رکھوالی کرنی پڑتی ہے لہو ذنا لہم تاکہ اجازت دی جائے ان کو وقا کزب اللہ و حالانکہ وہ بیٹھ رہے ہیں اللہ اور رسول پر جھوٹ بولنے کے لیے صحیح بلدین قفر ان عنقریب پہنچ گا ان کو جو کفر کیا ہے جنہوں نے ان کو عذاب علیم پہنچے گا ہاں البتہ نہیں ہے گناہ ضعیف کمزوروں پر نہ مریضوں پر نہ ان پر جو نہیں پاتے جو خرچہ کرے اللہ کے راستے میں ان پر کوئی تنگی نہیں جبکہ نہ سبول اللہ رسول جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کرتے رہے محسن محسن کو پکڑنے کا ہمیں کوئی راستہ نہیں و غفور رہی ولہ اللہ اور نہ ان پر پکڑنے کا کوئی راستہ ہے کون جب وہ آتے ہیں نا آپ کے پاس تاکہ تو ان کو کوئی سواری تلاش کر دے لتا میں لہو کوئی سواری تو آپ ان کو کہتے ہیں لا ما لاج ماں کم الس تو کوئی سواری ایسی نہیں ہے جس پہ تمہیں میں سوار کروں تب وہ لوٹتے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں آنسو سے بہہ رہی ہوتی ہیں صرف اس خوف سے غم سے کہ ہائے افسوس اللہ یجد ما فکون ہم نے وہ کوئی چیز خرچ نہ کی جس کی ہمیں طاقت بھی نہیں تھی ہاں البتہ ان لوگوں کو پکڑنے کا راستہ ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں وہ ہم اگنیا حالانکہ چنگے بلے مالدار ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں اس بات پہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ کٹھے بیٹھے رہے ہیں اللہ نے مہر مار دی ان کے دلوں پہ یا آتا ضرور یہاں سے شکوے زجرات وغیرہ سارے منافقین پر آ رہے ہیں اور پھر تین آدمیوں کا جو اتفاق جہاد سے رہے اللہ ایسی بدکار قوم سے قتل راضی نہیں ہوتے الا و شدت و, و نفاقا یہ جٹ لوگ جو ہے دیہاتی یہ بڑے سخت کافر ہوتے ہیں نفاق بھی ہو تو ان میں اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور اس بات کے وہ قابل ہیں کہ کچھ بھی اللہ کی حدود نہ سمجھیں اور اللہ کے رسول کا قدر بھی نہ کرے واللہ اللہ علیہ منحقین اللہ ہیمت والا جاننے والا ہے ہاں البتہ کئی دیہاتی ہیں جو بناتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں مغرمن چٹی و ربس ہوگا گم دو اور انتظار میں کہتے ہیں تمہیں کوئی نہ کوئی مصیبت لے الم در تو اللہ کرے ان پر کو کہ آئے یہ جملہ دعائیہ ہے اللہ اللہ کہے ان پر کو کار برسے کئی دیہاتی البتہ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دن قیامت کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں اور بناتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کا قرب سمجھتے ہیں وہ سلامات رسول اور رسول کی دعائیں لیتے ہیں اللا ان ذا قربت الله واقعی سچی بات ہے ان کے لیے قربت ہے اللہ ان کو ان قریب رحمت میں داخل کرے گا خاص میں ان الله غفور رحیم وسابقون الاولون من المحاجرين والانصار سب سے بڑا درجہ مجاہدین کا ہے ان کا جو افضل اول ان کا مانا پہلے پہلے مسلمان ہوئے ہیں دوسرا معنی وہ پہلے پہلے اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں اور اول والا میں وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے و لذیت بے احسان پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کی جو اتباع کرتے ہیں ان کی پورے اخلاص کے ساتھ رضی اللہ عن و اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کے راضی ہوئے جنات تجری تاطال اور تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ نے باغات جس کے نیچے نہریں جاتی ہیں ظالق الفض الرضی منحول آ من ہے من منافع تمہارے آس پاس کئی دیہاتی لیتے ہیں نا وہ منافع اور خاص کر مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں ماراد جو نفاق پر پک چکے ہیں لاتم ہو تو نہیں جانتا ان کو ہم جانتے ہیں سن و مر دو مرتبہ ان کو ہم عذاب دیں گے سمدون اللہ عذابن عظیم دنیا کے اندر عذاب بھی ہوں گے اور دل قیامت آمد کے عذاب بڑے میں داخل ہوں گے آخر ہو کئی ان میں سے ہیں دوسرے نمبر پہ جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا کئی عمل اچھے ہیں ان کے اور کئی برے ہیں پر ممکن ہے اللہ ان پر توجہ کر لے ان اللہ کا فور دیکھو آپ جماعت کے قائد ہیں امیر ہیں میرے پیغم پر آپ خود وصول کیا کریں ان کے مالوں سے صدقہ تو تہر ہم صدقہ لے کر ان کو پاک کریں وہ تو ذکی ہم بہار ان کے اندر بھی پاک ہو جائے وسل علیہ آپ ان کے لیے دعا کیا کریں ان سلاتا کا سطن الحم آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے ولہ و سمین علیہ کیا نہیں جانتے وہ کہ اللہ ہی قبول کرتا ہے توبہ پر بندوں سے اور لیتا ہے ان سے صدقات ان اللہ فسجر اللہ عمل کو عمل کرو تم جہاد والا عمل خوب کرو رات دن صبح و شام شب و روز تمہارے اندر علم کا چرچا ہو عمل کا کل ملو ہمیشہ عمل کرو فَسَيَّرَ اللَّهُ اللہ <عَمَلَكُم> تمہاری کار روائی عملوں کی اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی اور, اور مومنوں کو پتہ چل جائے گا تم کتنے درجے کے مخلص ہو غیب و شہادہ عن قریب پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب کی طرف جو اللہ پاک ہے اب تیسری قولی آ گئی آخرونا مرجون اللہ وہ دوسرے ہیں وہ تین جو اتفاقی جنگ سے رہ گئے تھے جو امید میں ہیں اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہمارے لیے آ جائے گا مرجونا اما بہم یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا توجہ فرما دے گا ولدین زرارا اور اب وہ لوگ آئے یہودی اور نصرانی رل کے انہوں نے ایک مسجد کے نام پہ عبادت خانہ بنایا اور ایک اور روم کے کافروں سے انہوں نے سمجھوتا کیا کہ ہم ایک مسجد کے نام کی عمارت بناتے ہیں جب مکمل ہوگی پھر محمد کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ یہاں آئیں گے پھر تمہیں اطلاع ہوگی آپ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑے اور محمد کو قتل کر دیں دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دیں وہ لوگ جنہوں نے بنائی تھی مسجد نقصان دینے کے لیے وقف رنت کفر کرنے کے لیے اور تفریق ڈالنے کے لیے درمیان مومنین کے وکیر سادن اور مورچا گاہ بنائی تھی انہوں نے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکا تھا پہلے جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا ہے ولہ اور اللہ یشہ دو گاہی دیتا ہے کہ وہ بڑے جھوٹے ہیں میرے پیغمبر آپ اس میں کتن ٹھہرے نہیں کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں کیونکہ اس مسجد میں مرد ایسے ہیں جو ہمیشہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پاک صاف رہیں ستھرے واللہ و جو ہی متحدین اللہ سب کو پسند کرتا ہے افامن بنیاد ہو جس نے بنیاد رکھی تک اللہ کی رضا کے لحاظ سے یہ اچھا ہے یا وہ اچھی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے جہنم کے کنارے پر اللہ شفا جورو فنہار ایسی گھاٹی جہنم کی جو گرم ہے فی نار جہنم پھر से سے گر پڑی وہ جہنم کی آگ میں ولہ وجہ دل کا مسالے ہمیشہ رہے گا ان کا یہ عمارت بنائی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کھٹ کا رہے گا ان کے دلوں میں اللہ انت کتا کلو گم ہتھا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دل کے ہم نے کیا, کیا بڑی مصیبت مول لی سنو ایمانداروں اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جان اور مال وہ لے کر اور ان کو جنت دینے کا وعدہ دیا ہے سبیل اللہ وہ قتل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں فیقت و افکت کہیں قتل کر رہے ہیں کہیں قتل ہو رہے ہیں یہ اللہ کا پورا وعدہ ہے تورات میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی اور جو شخص پورا کرے گا وعدہ اپنا اللہ سے پس ہو خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہارا سودا جو اللہ کے ساتھ کیا ہے بہت اچھا ہے وزال قول فوز العظیم توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے تسائون روزہ رکھنے والے اور جھک جانے والے سجدہ کرنے والے اور توحید کا حکم کرنے والے شرک سے منع کرنے والے اور وہ جو اللہ کی حدوں کو حفاظت کرتے ہیں وہ بشر علم جو ایماندار ہیں ان سب کو آپ خوشخبری دے دیں مکانو نہیں جائز وسط نبی کے اور ان لوگ لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ دعائیں مانگنے شروع ہو جائیں مشرقی کے لیے اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ بما طبیہ نہ لهم اس کے بعد کہ ان کے لیے راستہ کھل چکا ہے کہ اصحاب الجیم وہ جہنمی ہیں اب ان کے لیے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے ابراہیم نے اپنے باپ مشرق کے لیے کیوں دعا کی تھی تو اس کا جواب یہ ہے نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کے مطابق تھا جو اس نے پہلے دن وعدہ کیا تھا ربی انہو نبی حفی پھر اس کے بعد جب کہ ظاہر ہو گیا اس کے لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبر عامل ہو بالکل بیزار ہو سے کیوں ابراہیم بہت بڑے حوصلے والا اور ہٹ ہٹ کے اللہ کے دروازے پہ آنے والا تھا من نہیں ہے اللہ کسی قوم کو دھکا دے دے بات کے ان کو ہدایت دے حتا کہ بیان کر لیتا ہے ان کے لیے ماں یدکوں وہ کس کام سے ڈرتے ہیں ان اللہ بکل شعین علیم اللہ ہی حجید کو جاننے والا ہے اللہ ہی ہے جس کے لئے ملک آسمانوں کو اور زمین کا یوہی و یمید کوئی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ غَلِيِّمْ وَلَا نسی نہیں ہے تمہارے لئے اللہ کے وغیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار لَقَدْتَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ خدا کی قسم ہے کہ پلٹ دیا اللہ نے اپنی رحمت کو اوپر نبی کے مہاجرین کے انصار کے وہ انصار جو مشکل وقت میں محمد الرسول اللہ کی تائید کرتے تھے بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں دل ایک فریق کی ان میں سے سمتا بال دن پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا انوف الرحیم وہ کھلی اچھا تھی وزا تنگ ہو گئے ان کی اپنی جانے ان پر اور یہ گمان کیا انہوں نے کہ اب نہیں کوئی پناہ کی جگہ سوائے اللہ کے سمتا پھر متوجہ ہوا اوپر ان کے اللہ کہ آئندہ طےب ہو جائے ان اللہ واپر رہی او ایمانداروںختیار کروکی یعنی گناہوں کے معاف ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو وقون عمر صادقین اور ان کے ساتھ ہمراہ ہو جاؤ جو بالکل سچے ہیں اور سچے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا مذہب قرآن پاک والا ہو ماں کان مدینہ کے مدینے والوں کو نہیں چاہیے اور ان کے آس پاس والے جٹوں کو کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے ولا جرحب انف حسین ان اپنے نفسوں کو رسول اللہ کے نفس سے زیادہ مرحوب نہ سمجھے بے انہم یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس نہ تھکاوٹ نہ بھوک اللہ کے راستے میں ولایا تھا وہ اور نہیں کوئی جگہ بھی چلتے لتارتے ایسی جگہ جو کافروں کو غصے میں ڈالے ولا من اور نہیں حاصل کرتے دشمن سے کچھ بھی مگر ایک ایک قدم پر لکھ دیا گیا ان کے لیے ہمارے سالے ان اللہ, عجر اللہ نہیں زیادہ کرتا اجر محسن کا بلاکت مومنوں کو اگر کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تھوڑا یا زیادہ وادی یا کوئی وادی پہ چل کے جانا پڑتا ہے وہ ایک ایک قدم پہ لکھا گیا ہے ان کے لیے تاکہ جزا دے ان کو بہترین جزا ان کے اعمال سے اتنے عمل ان کے سونے نہیں جتنی جزا اللہ ان کو دیتا دے پڑے وہ ماں کان المومن علی جن فروغ کا نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ سارے یک لخت جنگ کے لیے نکل پڑیں اللہ فلا بالکل فرق ہر ٹولی میں سے چند آدمیوں کا طائفہ ٹولہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو تبلیغ اسلام کے لیے نکلے تبلیغ جہاد کے لیے لیا تفک ہو فی الدین تاکہ خود بھی دین کی سمجھ رکھیں اور اپنی قوم کو بھی ضرور سکھائیں رجا و الا پھر جب تمہاری طرف آئیں آئے لمحہ ضرور تاکہ وہ ڈر جائے اے ایماندارو قاتل تل الزی نہ یلو نہ کو فار لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے اڑوس پڑوس میں ہیں روم والے کافر وجدو فی کم گلزا اور پائیں تمہارے اندر گلزا پائیں تمہارے اٹھ جا پائیں تمہارے اندر غلزہ سختی الم وقی یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ سورت جب کوئی سورت اترتی ہے نا تو کئی تو کہتے ہیں ہاں بھائی مارکا یہ بتاؤ یہ کون سی صورت ہے جس نے تمہارا ایمان ذات کر دیا ہے بنو اس کا جواب یہ ہے کہ منافق تو پوچھتے ہیں نا تکبر کے لیے مسلمان جواب یہ دیتے ہیں اللہ دین آمنو جو ایمان لائے ہیں جب وہ آیت اترتی ہے تو بڑھا دیتی ہے ان کا ایمان اور زیادہ وہم یسم شرون اور بڑے خوش ہوتے ہیں اے پر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے فضاقت ہوں وہ آیت بڑھا دیتی ہے ان کی اور پلیتی پلیتی پر ڈبل پلیتی وہ ماتو وہ کافی اور مرتے ہیں تو کافی رو کے مرتے ہیں اب اللہ یارون کیا وہ یہ سوچتے نہیں کہ ان کو ہر سال فتنے میں ڈالا جاتا ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کبھی نہ کبھی ان کو تر لیا جاتا ہے اور کبھی اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہے سب ملا یا پھر توبہ بھی نہیں کرتے ولا ہم جزاک نصیحت بھی حاصل نہیں کر بلکہ جب کہ اتاری جاتی ہے صورت تو دیکھتا ہے بعض ان کا باز کی طرف اور آنکھ مچولی کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ہاں بھائی ہم جو نکلے تھے کہیں دیکھ تو نہیں لیا کسی ایک نے تو سن منصرف ہو پھر کھسک جاتے ہیں بہت تو الٹا کرے اللہ ان کے دلوں کو بے قوم اللہ یہ سمجھتے بھی نہیں خدا کی قسم ہے آ چکا ہے تمہارے پاس رسول تمہاری اپنی برادری سے عزیز ان الحم بہت بھارا گزرتا ہے اس پر اگر تم کہیں دقت میں پڑ جاؤ ہری علیکم بہت بڑی ارس ہے اس کو کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ رغو فر رہی شفیق اربان ہے بس خلاصہ یہ ہے اگر مو پھیر جائیں تو آپ کہہ دیں ہس بھی اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے کسی کی ضرورت کوئی نہیں سارا جہان آپ کے مخالف ہو جائے آپ یہی جواب دیں ہمیں اللہ کافی ہے اور مذہب ہمارا یہ ہے لا الہ الا اللہ الحت تو اسی پہ توکل کرتے ہیں وہی بھی ہے عرش عظیم کا مالک ہے ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں اب لکھ لے